یادین امن الق اللہ, اللہ حقہ توقاتی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے والا تم اللہ و اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو حق تقاتی ہی ایسے ڈرو جیسے اللہ سے درنے کا حق ہے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ نا کی جائے اسے یاد رکھا جائے بھلایا نہ جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کی ناشکری نہ نا کی جائے ولاسلم <مُسْلِمُون> کیونکہ موت کا تو علم نہیں نا کسی کو کہ کب مرنا ہے کسی نے علم وہ تو چلو جب ٹائم آئے تو بندہ ممن بن جائے تو یہ کہہ کے کہ اصل میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہر وقت مسلمان بن کے رہو تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تو تمہاری موت اسلام والی ہو وہ تسیم اللَّهِ بحب اللہ جمی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بلا اور فرقوں گروہوں میں نہ بٹو نعمة اللہ اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے الفت ڈالی تمہارے دلوں کے درمیان تُم ہی تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی وکن تم اللہ شفاق پر ناری اور تم کے گڑے کے کنارے پر تھے فانار تو اس نے بچا لیا تم کو اس سے کزال قیوبیون کُم آیا ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے اللہ کُتادوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ہدایت حاصل کر لو وہ تفصیم و بحب اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا تعالیٰ کا دین اللہ کی شریعت کہ اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی ہے کیا اس میں سے چند موٹی موٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں یعنی اللہ تعالی سے ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کما حق ہوں اللہ تعالی سے ڈرنا یہ اللہ کے اسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی اسلام سے پہلے اوس خزرج کی لڑائیاں اس کے علاوہ دیگر عرب قبائل کی آپس میں لڑائیاں جنگیں سال ہا سال پر محیط ان کی جنگیں اسلام قبول کیا سارے بھائی بھائی ہو گئے تفرہ کو جدا جدا نہ ہو جاؤ گروہوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ الگ الگ نہ ہو جاؤ نہ تفر یہ تنظیمیں ارگنائزیشنز ہیں تو فرقہ ہوتا ہے عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ الگ گروہ بنتا ہے عقیدہ ایک ہو عمل ٹھیک ہو ہاں کسی کام کو فوکس کرنے کے لیے ایک نیا ڈیسک نئی ارگنائزیشن نئی تنظیم بنا دی جائے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو کام کی تقسیم کا تنظیم کا طریقہ کار ہے تفرقہ نہیں تفرقہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دینا عقیدہ و منہج کتاب و سنت کے خلاف ہونا یہ تفرقہ ہے جس سے منع کیا گیا اگر کتاب و سنت کے مطابق کو موافق ہو مختلف کمپنیاں آپ کھول لیں کوئی عرض نہیں بنیادی طور پر عقیدہ من ایک ہی ہے کام الگ الگ ہے, ٹھیک ہے. وَلتَكُم مِنكُم اور تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے لازم ہے کہ تم میں ایک جماعت ہو ید بلائے خرید کی طرف نیکی کی طرف وہ امرون علما اور حکم وہ نیکی کا وہ انہون علی المنکری اور برائی سے وہ روکیں وہ اولاء کہ ہمن اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فلاح پانے والے ہیں ہیں جی شفا شفقتے کنارے کو سفرا گڑا الا شفا حفرۃ من النار آگ کے گڑے کے کنارے پر ولاقون کلینہ اور ناتم ہو جا ان لوگوں کی طرح تفروں نے فرقہ بندی کی الگ الگ ہو گئے ایک دوسرے سے وقت ناتو اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ آگئی ان کے پاس واضح نشانیاں واضح دلیلیں لَهُمَ عضابٌ عظیم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا آداب ہے یعنی کہ وہ لوگ جو علم کے باوجود نشانیوں کے باوجود تفرقہ اختیار کرتے ہیں جدا جدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے عذاب العظیم بڑا عذاب ہے وہ جماعتیں بتایا نا کہ تفرقہ نہیں اگر جو جماعت تفرقہ بازی کرتی ہے وہ نہیں تھی یعنی کتاب و سنت حبل اللہ کو جو چھوڑے وہ فرقہ ہے جو حبل اللہ پہ قائم و نام چاہے سو رکھ لیں اب دیکھیں نا مثال کے طور پر جباعت اللہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اس کے اندر صبح ایف آئی ایف خدمت خلق دکھی انسانیت کی خدمت رفائے امن ایف آئی ایف اس کا شعبہ ہے ملی مسلم لیگ اس کا شعبہ ہے وہ ملیہ اسٹوڈنٹ اس کا شعبہ ہے اساتذہ کا اس کا شعبہ ہے تاج دران کا اس کا شعبہ ہے کسان کا اس کا شعبہ ہے منگنے کا زندہ مانگتے بھی تو ہیں اچھا یہ الگ الگ شعبے ہیں اب ان الگ الگ شعبوں کو آپ کیا کہیں گے کہ جماعت کے ٹکڑے ہیں ٹکڑے نہیں تو اسی لیے یہ جو مختلف تنظیمیں ہیں یہ تنظیمیں تفرقہ نہیں الگ الگ نہیں کیونکہ عقیدہ منج یہ کہنا بس بات ختم اندر کی نہیں باہر کی بات ہے ظاہر ہے جو موٹی سی بات بیان کر لیں آپ جو تفرقہ ممنوع ہے وہ ہے جو حبل اللہ کو چھوڑ کے ہو کتاب و سنت سے ہٹے گا تو وہ مضموم تو ہے اور جو کتاب و سنت سے نہیں ہٹے گا وہ ایک ہی فرقہ ہے چاہے ظاہری طور پر جماعت تنظیمیں الگ الگ کیا ہونا وہ ایک ہی ہے اولا خونوں کا لدینہ اور ناتم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے مختلف گروہوں میں احمل ہم ناتو اس کے بعد کہ ان کے پاس بازے جلائل آ گئے وہ الاء کالم تسود وجوہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاح تسود سیاہ الدین تو وہ لوگ کے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اکفر تم ددا ایمانی کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا فروق الآب اما کم تم تک تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم قفر کیا کرتے تھے وہ ام اللہ نبی ابت وجوہ ففیح اور رہے وہ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تل کا آیات اللّہ نت الحا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں ہم ان کو آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا وہاواتی وافل ارد جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے وہ اللہ ترجم اور اللہ کی طرف امور سارے کے سارے تمام کے تمام تر معاملات لوٹائے جاتے ہیں